باب نمبر دو شرعی آداب عامہ مسواک کرنا عورت اور مرد کو چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کے لیے شرعی آرائش و زینت کرے فرمان باری تعلیٰ ہے اے نبی آپ کہتے ہیں کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے اور اچھی روزی کو کس نے حرام کیا ہے مرد کو چاہیے کہ اپنے کپڑے اور جسم کو پاک صاف رکھے خوشبو میسر ہو تو استعمال کرے خصوصاً آدمی پہلی رات بیوی کے پاس جا رہا ہے تو اپنے منہ کو صاف کر لے اور کوئی ایسی حالت نہ ہو کہ بیوی کو اس سے پہلی ہی رات میں نفرت ہو جائے شاید یہی حکمت ہوتی تھی کہ افضل الخلق ہمارے نبی معلمخلاق صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو پہلے مسواک کرتے شریح کہتے ہیں کہ میں نے سید عائشہ المؤمنین ردی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو آپ کا پہلا کلام کیا ہوتا تھا کہا کہ سب سے پہلے مسواک کرتے تھے یوں عام طور پر آپ مسلمانوں کو مسواک کرنے کی ہر حالت میں تاکید فرماتے نیز اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی آئی ہیں خصوصاً آپ صلات کے وقت مسواک کا حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ان کو ہر سلاد کے وقت مسواک کا وجوبی حکم دیتا مگر گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک کرنے کا معنی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ازواج متحرات سے قریب ہوں گے تو اچھی سے اچھی حالت میں ہوں اگرچہ آپ ہر حالت میں اچھی حیت میں ہوتے تھے لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ بہت سے ایسے کام کرتے جو امت کی اچھائی کے لیے ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انی احب ان اتزین للمرأت کما احب ان تتزین للمرأت لان اللہ تعالی یقول وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے زینت کروں جس طرح یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے زینت کرے امام بھئی نے اس اثر کو باب حق المرأت على الرجل یعنی عورت کا حق مرد کے اوپر کیا ہے میں ذکر کیا ہے امور فطرت پر مداومت اسی طرح امور فطرت پر مداومت رکھے عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امور فطرت دس ہیں مونچھوں کا کاٹنا داڑھی کو بڑھانا مسواک کرنا ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا ناخن تراشنا انگلیوں کے پوروں کو خصوصی توجہ سے دھونا بغل کے بال اکھاڑنا زیر ناف بال کو مونڈنا استنجا کرنا دسویں چیز کلی کرنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت کی ہیں ختنہ کرنا زیر ناف کے بال مونڈنا بغل کے بال اکھاڑنا ناخن تراشنا اور مونچھوں کو کاٹنا اور ایک حدیث میں ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کے تراشنے ناخن کاٹنے بغل کے بال اکھاڑنے زیر ناف کے بال بونڈنے کے بارے میں آخری مدت چالیس دن مقرر فرمائی ہے اس سے زیادہ نہ چھوڑیں ناخن کا بڑھانا مردوں عورتوں کے لیے حرام ہے کیونکہ وہ فطرت اسلام کے خلاف ہے لیکن کفار و کافرات کی تقلید میں مسلمان سوسائٹی میں ناخن بڑھانے کا مرض پھیلا ہوا ہے ناخن کے کاٹنے میں صفائی ستھرائی ہے پوری دنیا متفق ہے کہ ناخن کے اندر میل کچیل سے جراثیم میں بد پیدا ہو کر نقصان کا باعث بنتے ہیں اسی طرح زیب و زینت کے خاطر سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ مدینہ میں رات میں داخل ہوں تاکہ عورت کو زیر ناف صاف کرنے اور کنگھا کرنے کا موقع مل جائے اچھا لباس پہننا اسی طرح چاہیے کہ مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے اچھے سے اچھا لباس پہنیں حت الامکان بخل نہ کریں فرمان باری تعالی ہے لباس کم وریشا لباس اے آدم کے اولاد ہم نے تمہارے اوپر شرم کے ڈھکنے کے لیے لباس فرض کیا ہے اور ظاہری زینت کا سامان بھی اتارا ہے لیکن تقوا کا لباس سب سے بہتر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا یہ سن کر کسی صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اور جوتا اچھا ہو تو آپ نے فرمایا یہ تو خوبصورتی ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ کوئی حق بات کو رد کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے ایک جنس کا دوسرے سے مشابہت کا حکم مردوں اور عورتوں کے لیے زینت وہی جائز ہے جو شریعت نے حلال کی ہے مرد مرد کی زینت کرے عورتوں کی طرح شکل نہ بنائے کوئی بھی زینت کی چیز جو شران اور عرفن عورتوں کے ساتھ خاص ہے مرد اسے ہرگز نہ استعمال کرے اسی طرح عورت کے لیے مرد کی شکل و شباہت بنانی حرام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی شباہت بناتی ہیں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل بناتے ہیں آپ نے مزید فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے بدر کر دو چنانچہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو نکال دیا تھا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فلاں کو نکالا دوسری روایت میں مترجلات کی تفسیر آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں سے مشابہت بنانے والی عورتیں ہیں اس لیے مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے کسی مرد کو پہننے کے لیے سونے کی انگوٹھی کا ہدیہ بھی دینا جائز نہیں بہت سے لوگ بیوی کے گھر والوں سے پائی ہوئی سونے کی انگوٹھی بڑے فخر سے پہنتے ہیں اگر کوئی کسی مرد کو سونے کا کوئی بھی زیور ہدیہ میں دے تو قبول کر سکتا ہے وہ اس کا مال ہوگا عام مال ہی کی طرح اس سے استفادہ کر سکتا ہے مگر پہن نہیں سکتا یہ بات جاننی چاہیے کہ سونے کی کوئی چیز بھی مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں اسی طرح ریشمی کپڑے کا پہننا بھی مرد کے لیے جائز نہیں عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من يلبس الذهب من امتی فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنہ ومن لبس الحرير من امتی فمات وهو يلبسه حرم عليه حرير الجنہ میری امت میں سے کوئی بھی سونا پہنے ہوئے مرے گا تو جنت کا سونا اللہ تعالی اس کے اوپر حرام کر دے گا اسی طرح میری امت میں سے کوئی بھی ریشم کا کپڑا پہنے ہوئے مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا ریشمی کپڑا حرام کر دے گا یہ حدیث اور اسی طرح دوسری عام حدیثوں سے سونے کے استعمال کی حرمت مرد و عورت دونوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے لیکن اسی حدیث میں حریر اور ریشم کی حرمت کا بھی ذکر ہے اس وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اپنے عموم کے لفظ کے ساتھ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ حریر اور ریشم عورتوں کے لیے بال حلال ہے اور پھر دوسری احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے دستے مبارک میں سونا لیا اور بائیں دستے مبارک میں ریشم لیا اٹھا کر کے فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کی تقلید میں ایک عادت یہ بھی آ گئی ہے کہ شوہر کو لڑکی والے سونے کی انگوٹھی منگنی کے وقت دیتے ہیں اور اس کو بہت سے پہنتے بھی ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ یہ منگنی کی انگوٹھی ہے دراصل یہ عادت ایک خاص عقیدے کے تحت نصارہ کی ایجاد ہے اس اعتبار سے اگر منگنی میں شوہر و بیوی ایک دوسرے کو چاندی ہی کی انگوٹھی پہناتے ہیں تو مشابہت ایک کے بنا پر حرام ہوگا چہ جائے کہ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا ہے اسی طرح عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی آگ کا انگارہ قصدن اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد کسی نے اس شخص سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو کسی کے کام آ جائے گی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا تو میں اسے ہرگز نہ لوں گا ابو صاحب راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ ایک لکڑی سے اس پر مارنے لگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ذرا سا موقع ملا تو ابو صاحبہ نے اسے نکال کر پھینک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں تکلیف بھی پہنچائی تمہارا نقصان بھی ہوا اس لیے ہم مسلمانوں کو اسلامی عقل سے اپنے معاملات کو سوچنا ہے اور اسلامی عقل ہی سے انہیں برتنا ہے بچوں کی طرح اپنی عقل نہ بنا کے رکھیں کہ ہر کسی چیز سے وہ بہل جاتے ہیں اور اسی سے مانوس ہو جاتے ہیں اسی صورت میں ہم لغو بات اور ناجائز اعمال سے محفوظ رہ سکیں گے مردوں کو داڑھی بڑھانے کی تاقید مردوں کے لیے داڑھی مڈوانا حرام ہے داڑھی بڑھانے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ میں دیا ہے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ خالف وحف وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه مشرقوں کی مخالفت کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور موچوں کو پست کرو اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج اور عمرے کے بعد داڑھی کو مٹھی سے پکڑ کر نیچے سے کاٹ دیتے تھے سید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس فعل کی تعویل یہ کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے قول یعنی اپنے سروں کے بالوں کو منڈواؤ گے اور کاٹو گے کی بنا پر حج یا عمرے میں جب سر کے بال منڈوا لیتے تو پھر بال کے کاٹنے کا موقع نہ رہتا تو داڑھی کو اپنے اشتہاد سے کاٹ کر مقصرین پر بھی عمل کر لیتے تھے عام طور پر دوسرے اوقات میں وہ داڑھی کو نہ کاٹتے تھے ٹخنوں سے نیچے مردوں کے کپڑوں کا حکم مرد اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہرگز نہ پہنے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے شعبہ بن حجاج محارب بن تثار سے اور محارب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من جر ثوبہ لم ينظر اللہ علیہ جو اپنے کپڑے گھمنڈ سے گھسیٹ کر چلا تو اللہ اس کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے گا شعبہ محارب بن دوسار سے کہتے ہیں کہ کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تحبن کا ذکر کیا تھا محارب کہتے ہیں کہ نہ تہبند کی تخصیص کی اور نہ ہی قمیص کی حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع الى آخری تہبند کی حد آدھی پنڈلی تک ہے اگر مزید نیچا کرنا ہو تو پوری پنڈلی تک ہوا تہبند میں دونوں ٹخنوں کا کوئی حق نہیں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل تہبند لمبا اور ٹخنوں سے نیچے کر کے چلنے والے کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتا خوشبو کا استعمال مرد کو چاہیے کہ طیب یعنی خوشبو کا بھی استعمال کرے کیونکہ نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اگر اللہ نے دیا ہے تو اس میں بخل نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے من و و تمہاری دنیا کی چیزوں میں مجھے خوشبو اور عورتیں محبوب ہیں اور نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اسی طرح اسلام میں جمعہ اور عیدین کے موقع پر خصوصاً خوشبو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اللہ تعالیٰ دے تو اچھے کپڑے پہنے خصوصاً جب مرد عورت کے سامنے ہو لیکن یہ زینت شرح حدود میں ہونا ضروری ہے کپڑوں <تصفح> کی شرعی حالت یہ بات اسلام کی ضروری تعلیمات میں سے ہے کہ مرد عورت میں سے ہر ایک کو شوہر و بیوی کے علاوہ دوسروں سے اپنی سطر کو ڈھانکنا ضروری ہے اس لیے مرد کو ایسے کپڑے پہننا جائز نہیں جس سے اس کی ستر اور شرمگاہ نہ ڈھکے مثلا شفاف کپڑے یا ایسے تنگ کپڑے پہنے جن سے آگے پیچھے کی شرمگاہ ظاہر ہو رہی ہو کیونکہ لباس کا مقصد ہی شرمگاہ کو چھپانا اور اس سے زینت لینا ہے فرمان باری تعالی ہے سین سو کم وری شاہ اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے کپڑوں میں فوٹو کا حکم مرد اور عورت دونوں کو ایسے کپڑے پہننا جائز نہیں جن میں زی روح کی تصویر بنی ہو کیونکہ بلا ضرورت فوٹو اسلام میں جائز نہیں بنانے والے پر بھی گناہ اور فوٹو کے استعمال کرنے والے پر بھی گناہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک چادر خریدی جس میں فوٹو بنے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے ہی پر کھڑے ہو گئے گھر میں داخل نہ ہوئے تو میں نے آپ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار محسوس کیے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ کے جناب میں اور اللہ کے رسول کے سامنے میں توبہ کر رہی ہوں میں نے کیا گناہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ چادر کیسی ہے تو عائشہ رضی اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کے بیٹھنے اور ٹیک لگانے کے لیے خریدا ہے اس پر آپ نے فرمایا بے شک ان تصویروں والے عذاب دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے گھڑا اور بنایا ہے انہیں زندہ کرو پھر فرمایا کہ جس گھر میں فوٹو ہوتے ہیں ان میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جن میں فوٹو کے استعمال سے منع کیا گیا ہے اسی طرح اسلام میں صلیب سولی جو نصارہ کی دینی علامت ہے اس کا لٹکانا جائز نہیں لیکن مسلمانوں میں دینی شعور کی کمی کی یا عدم شعور کی وجہ سے سلیب بھی مسلمانوں میں رائج ہے اور بعض نوجوان غیر مسلموں کو دیکھ کر سلیب کی زنجیر گردن میں لٹکائے ہوئے دیکھے گئے جس طرح بعض ملکوں میں مسلمان نوجوان ہندو قوم کی علامت رکشا بندھن کو بھی اپنے ہاتھ میں باندھتے دیکھے گئے یہ چیز جائز نہیں اسی طرح کپڑوں میں سلیب کا فوٹو بھی ہو تو وہ کپڑا پہننا جائز نہیں جب تک کہ صلیب کو مٹا نہ دیا جائے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھتے جس میں صلیب کی نشانی ہوتی تو اسے توڑ دیتے اسی طرح مرد و عورت کسی کے لیے جائز نہیں کہ شہرت کا اور اجنبی شکل کا لباس پہنے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ فلاں نے نئے قسم کا لباس جو عرف عام میں استعمال نہیں ہوتا ہے پہن رکھا ہے اس میں غیر مسلموں کے لباس یا ایسے خاص رنگ کے لباس جو مسلمانوں میں رائج نہیں ہیں سب داخل ہیں غیر مسلموں کے لباس کا حکم اسی طرح کوئی ایسا لباس نہ مرد پہنے نہ عورت پہنے جو غیر مسلموں کا لباس ہو عمر رضی اللہ عنہوں نے آدر بائی جان کے لوگوں کو خط بھیجا جس میں آپ نے تاکید فرمائی کے ناز و نعمت میں زندگی گزارنے اور مشرکوں کے لباس سے دور رہو اور پھر کفار کے خاص لباس کا پہننا ان کی مشابہت میں سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے